اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لنحی بہی بلدتا میتا ونسقیہ مما خلقنا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسی کثیرا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں وَلَقَدْ اصَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعے قرآن بڑے زور کا جہاد کریں و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے یہ بہت لذیذ و ہے مطلب پیاس بجھانے والا اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی وہی قل قوم الم شرح فجا لہری و کیا نہ ربیر اور وہی اللہ ہے جس نے پانی مطلب منی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو اپنے رب کے مقابل مطلب شیطان کا مددگار ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی قرآن کریم کو اور بعض نے سرفناہو میں ہا کمرجے بارش کو قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں یعنی کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی شہر کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے دوسروں میں نہیں ہوتی اور کبھی دوسرے حصوں میں ہوتی ہے پہلے حصے میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی حکمت و مشیت ہے وہ جس طرح چاہتا ہے کہیں بارش پرساتا ہے اور کہیں نہیں اور کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی اور علاقے میں پھر ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے جیسا کہ اہل جاہلیت کہا کرتے تھے کم میں فل حدیث حدیث میں اس عقیدے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے پھر لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے پھر جاہد ہم بھی میں ہا کا مرجع قرآن ہے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں یہ آیت مکی ہے ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا تھا اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے عوامر نواہی ہی کھول کھول کر بیان کریں اور اہل کفر کے لیے جو زجر و توبیخ اور وعیدیں ہیں وہ واضح کہیں یا واضح کریں پھر آب شیری کو فراتن کہتے ہیں فراتن کے معنی ہیں کاٹ دینا توڑ دینا میٹھا پانی پیاز کو کاٹ دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے اجاجن سخت کھارا یا کڑوا پھر جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں یا ملنے نہیں دیتے جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے بعض نے حجرم محجورہ کے معنی کیے ہیں حراما محرمن ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھارا یا کھارا پانی میٹھا ہو جائے کہ میٹھا پانی کھارا یا کھارا پانی میٹھا ہو جائے اور بعض مفسرین نے مرج و کا ترجمہ کیا ہے خلق قل میں مطلب دو پانی پیدا کیے ایک میٹھا اور دوسرا کھارا میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے جو کہتے ہیں کہ زمین کا تین چوتھائی حصہ ہیں اور ایک چوتھائی حصہ خشکی کا ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے یہ سمندر ساکن ہے البتہ ان میں مد و جذر ہوتا رہتا اور موجوں کا تلاتم جاری رہتا ہے سمندری پانی کے کھارے رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے میٹھا پانی زیادہ تر دیر تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ذائقے رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی ہے کھارا پانی خراب نہیں ہوتا نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو اگر ان ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑانڈ اس پر مستضاد اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہے اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انہی میں گل سڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں ملاحت مطلب نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی اس سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پانی بھی پاک ہے حتیٰ کہ ان کا مردار بھی حلال ہے بحال معتمہ مالک پہلی جلد صفحہ نمبر 47 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو ستاسی وصولاً ابی داود حدیث نمبر تریاسی و جامع و ترمیدی حدیث نمبر 69 و سنن النسائی حدیث نمبر تین سو تینتیس پھر بند سے مراد وہ رشتے داریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور سہرن سے مراد وہ قرابت داری ہے جو شادی کے بعد میاں بیوی کی طرف سے ہو جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہا جاتا ہے ان دونوں رشتے داریوں کی تفصیل آیت ولیتنگ کہ میں نے کہا میں مَنَ ہے جو کہ سور نساء کی آیت نمبر اور 23 ہیں میں بیان کر دی گئی ہے اور رضائی رشتے داریاں حدیث کی روح سے نصبی رشتوں کی مانند ہیں جیسا کہ فرمایا یکرمومن ردعی میں یکرمومنا نصبی بہوارِ صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پینتالیس و صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو چوالیس پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے <تصفيق> کہہ دیجیے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلا نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور آپ اس زندہ اللہ پر توقل کیجئے جو مرے گا نہیں اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے الَّذِي خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضَّ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہی رحمان ہے لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیں قِيلَ لَهُمُ قَالُوا أَنَسْجُدُ لِمَا <نُفُورًا> اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا جائو جائلفی ہے سیلا جؤں قمرم نیلا وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ مطلب سورج اور روشن چاند بنایا اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو شخص نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَضِّ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی مطلب وقار اور آجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا رستہ اختیار کر لو پھر الرحمن الرحیم اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہیں لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے جیسا کہ صلہح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرقین مکہ نے کہا کہ ہم و رحیم کو نہیں جانتے بسمِ اللہ لکھو بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو چوراسی بصیرت ابن ہشام تیسری جلد صفحہ نمبر تین سو بتیس مزید دیکھیے سورہ رات آیت نمبر تیس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 دس یہاں بھی ان کا رحمان کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے پھر بروجن برج کی جمع ہے صرف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں اور اسی مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے بعد کے مفسرین نے اسے سے اصطلاحی بروج مراد لیے ہیں اور یہ بارہ برج ہیں ہم ثور، جوزا سرطان اسد سمبلا نیزان عقرب، قوس جدی اور دلو اور حوت اور یہ برج سات بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام ہیں اور یہ برج سات بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام ہیں مریخ زہرہ، عطارد، قمر شمس مشتری اور زحل یہ کواقب مطلب سیارے ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں جیسے یہ ان کے لیے عالی شان محل ہیں بحال عیسر و تفاصیر پھر یعنی رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے اس کے فوائد و مسالح محتاج وضاحت نہیں بعض نے خل فتن کے معنی ایک دوسرے کے مخالف کے کیے ہیں یعنی رات تاریخ ہے تو دن روشن پھر سلامن سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث وہ مجادلہ ہے یعنی اہل ایمان اہل جہالت و اہل صفحت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین اور وہ جو اپنے رب کے حضور سج دے اور قیام میں رات گزارتے ہیں جہن میں غروم اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بلا شبہ اس کا عذاب دائنی چمٹنے والا ہے قوم بے شک و جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی بخیلی ہی اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے نہ حق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا وہ گناہ کی سزا پائے گا <تصفيق> یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ اور وہ اس میں ہمیشہ زلیل و خوار رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا اور اللہ غفور اور رحیم ہے اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں گویا اللہ کی عبادت و اعتعاد کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادت و طاعت الہی پر کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اور وہ لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے بلکہ ان کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں حدیث میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نہ مقبول نہ ہو جائیں بہوالے جمع اکترمیزی حدیث نمبر 3175 <تصال> پھر اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا اقتار بخیلی اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا قوا ہے بھوال فتح القدیر اسی طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے پھر اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے جسے ارتداد کہتے ہیں یا شادی شدہ شخص بدکاری کا ارتقاب کرے یا کوئی شخص کسی کو ناحق حق قتل کر دے ان تینوں صورتوں میں قتل کیا جائے گا البتہ شادی شدہ ضانی کے قتل کے لیے طریقہ رجم اختیار کیا جائے گا پھر حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے درآں حال یہ کہ اس نے تجھے پیدا کیا اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیری کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی اس نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کے بیوی سے زنا کرے پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی بہ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر چھیاسی پھر اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اور سر نساء کی آیت ترانوے میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے تو وہ اس صورت پر محمول ہوگی جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کیے ہی فوت ہو گیا ہو ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2766 پھر اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا اب نیکیاں کرتا ہے پہلے شرک کرتا تھا اب صرف الہ واحد کی عبادت کرتا ہے پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرے معنی ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلا فلا دن فلا فلا کام کیا تھا وہ اس بات میں جواب دے گا انکار کی سے طاقت نہ ہوگی علاوہ وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے کتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی ہے اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں نے انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے بحال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو نوے پھر پہلے توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے اس توبہ کا تعلق دیگر معاصی اور کوتاہیوں سے ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے اور جب کسی لغو اور بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں ولدین اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بحرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے وہ الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعیون واجعلنا للمتقین اماما اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا بما صبروا فيها انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا خالدین فی حسنت حسونت مستقر مقام وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے وہ بہشت بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما کہہ دیجیے اگر تمہاری دعائے التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پروا نہ کرتا تم حق کو جھٹلا چکے ہو لہذا وہ عذاب تمہیں ان قریب لازم ہو کر رہے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف عزور کے معنی جھوٹ کے ہیں ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے اسی لیے یہ اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلا لہو لائب لہو و لائب. گانا اور دیگر بیہودہ جاہلانہ رسوم و افعال سب اس میں شامل ہیں اور عباد الرحمن کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے پھر لغون ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرح کوئی فائدہ نہیں یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں پھر یعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنے ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھے ہی نہیں بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویز گوش اور حرض جان بناتے ہیں پھر یعنی انہیں اپنا بھی فرما بردار بنا یعنی انہیں اپنا بھی فرما بردار بنا اور ہمارا بھی اتاد گزار جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں پھر یعنی ایسا اچھا نمونہ کہ خیر میں وہ ہماری اقتداء کریں پھر دعا و التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے پھر اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہے چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جھنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ فرقان اور آغاز ہوتا ہے سورہ شعرا کا